وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولا ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمتوا إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل امام حاضرین اور فردانشین خواتین خطبۂ مسنونہ کے بعد سورت الفرقان کے آخری رقو کی حکایت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورت الفرقان کے آخری رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس کے مقرب ترین بندے ان کے اوصاف بتائے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے ان کا عمل کیسا ہوتا ہے ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں تو قرآن مجید نے صرۃ الفرقان کی تاخیر رقوع میں اللہ والوں کی ایک دعا نقل کی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی دعا میں سے دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا حبلنا من کہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما وہ للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ قرآن مجید نے اہل ایمان کی دعا نقل کی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے چیز مانگتے ہیں کہ ہماری بیویاں ایسی ہوں کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں ہمارے بچے ایسے ہوں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں گھر میں ہم داخل ہوں تو باہر, باہر کی پریشانیاں سب ہم بھول جائیں گھر میں جب بھی ہم داخل ہوں ہماری بیوی کو دیکھ کر ہمارے بچوں کو دیکھ کر ہمیں سکون ملے اطمینان ملے و جان لین امام اور پرور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ ہمارے گھر کے سارے فیملی ممبر متقی ہوں اور ہم ان کے سرپرست ہونے کے اعتبار سے ہم متقیوں کے امام ہوں بھائیو اس آیت کے اندر اور اس دعا کے اندر ایک ایمان ایک ایمان والا شخص بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات مانگتا ہے کہ اللہ میری زندگی کا سکون میری زندگی کی راحت میری زندگی کا چین میرے بیوی بچوں میں رد دے میرے بیوی بچے مثالی ہو میرا گھر مثالی ہو میرا گھرانہ مثالی ہو میرا خاندان مثالی ہو بھائیو مثالی گھر کسے کہتے ہیں مثالی گھرانہ کسے کہتے ہیں جب گھر کہا جاتا ہے تو عموماً گھر کے تعلق سے یہ تصور کے کہ گھر کہتے ہیں اینٹ اور گارے کی بنی بھی عمارت کو گھر کہتے ہیں اینٹ اور گاڑے کی بنی ہوئی بلڈنگ کو ہو کیا اچھی خاصی بلڈنگ ہو اچھی خاصی عمارت ہو اچھا خاصا کلر کیا گیا ہو آرام دہ کمرے ہو ایئر کنڈیشن کمرے ہو نرم نرم کالینے بچھی ہوئی ہو اور عالیشان توتے گھر میں جا بجا جو بچھے ہوئے ہو من گھر کا تصور ایسے ہی کیا جاتا ہے یاد رکھنا گھر اس کو نہیں کہتے گھر اینٹ اور گاڑے کی بنی عمارت کو نہیں کہتے گھر انڈور گارے کی بنی ہوئی بلڈنگ کو نہیں کہتے گھر نام ہوتا ہے گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس کا گھر نام ہوتا ہے گھر کے اندر بسنے والے افراد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا گھر کے اندر اگر محبت ہے افراد خاندان کے درمیان تعلقات مستحکم ہے محبت ہے چاہت ہے و فرما برداری ہے بیوی شوہر کی اطاعت کر رہی ہے شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اولاد والدین کی متھیوں فرما بردار ہیں والدین اولاد کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں گھر اس ماحول کو کہتے ہیں اس کو جو ہے گھر کہا جاتا ہے ورنہ کہنے کے لیے عالیشان بلڈنگ ہو عالیشان عمارت ہو لوگ دیکھ کر واہ واہ کر رہے ہو اور گھر کے اندر کا ماحول یہ ہو کہ آئے دن میاں بیوی بی جھگڑتے رہے بچے نافرمان ہیں بچے بے دین ہے بچے بے نمازی ہیں حرام کمائی کا چلن ہے گھر کا سکون گارت ہے گھر کا چین مضبوط ہے تو اللہ کی قسم وہ کتنی عالیشان بلڈنگ کیوں نہ اسے گھر نہیں کہتے گھر نہیں کہتے زندگی کسی درخت کے نیچے کیوں نہ گزرے زندگی کسی چوپڑی میں کیوں نہ گزرے شریعت کہتی ہے گھر اس کو کہتے ہیں جس گھر کے افراد دیندار ہوں جس گھر کے افراد متشرے ہوں جس گھر کے افراد معاہد ہوں جس گھر کے افراد نمازی ہوں جس گھر کے افراد کے درمیان دین کے سلسلے میں باہمی ساون کی سزا پائی جاتی ہو یہی گھر مثالی گھر ہے اور یہی گھرانہ مومن گھرانہ ہے لینا یا ربنا مینا جنا و دورا خرو دگارا ہماری بیویوں اور ہماری بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملتی ہے ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارے سکون کا ذریعہ کب بنتے ہیں یاد رکھنا دین کے بغیر ایمان کے بغیر عقیدے کے بغیر نیکی اور تکمے کے بغیر ہم اس سکون کا تصور نہیں کر سکتے دین و دین و ایمان کے بغیر اولاد میں اور اپنے بیوی بچوں میں سکون و اطمینان کا تصور نہیں کر سکتے جس گھر میں نماز نہ ہو جس گھر میں دین نہ ہو جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو جس گھر میں اللہ کی توحید نہ ہو اس گھر میں اللہ کی نصرت نہ ہوگی مدد نہ ہوگی رحمت نہ ہوگی اور جس گھر سے رحمت الہی روٹی ہوئی ہو اس گھر میں کبھی سکون پیدا ہو نہیں سکتا اس لیے گھر وہ ہے جس گھر کے افراد کے درمیان دینی معاملات میں تعاون ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میاں بیوی کی ادا اس شوہر کی ادا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے کہ جو خود تحجد کے لیے اٹھتا ہے تحجد کے लिए جاگتا ہے خود جاگنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور جب وہ جاگتی نہیں ہے تو اسے پانی چھڑکتا ہے پانی چھیڑ کر جگانے کی کوشش کرتا ہے ایسے میاں بیوی کی ادا اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند آتی ہے اور بےحد پسند آنے کا مطلب کیا ہوا اللہ کی نصرت ان ہوتی है اللہ کی کے ساتھ ہوتی ہے، گھر کے ہوتی دینی نو دینی ناہیے سے اپنا ایک ماحول بنانا گھر میں ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں جاتا آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ اور کہا کہ اگر ادب سکھانے کے لیے اخلاق سکھانے کے لیے کبھی لاٹھی اٹھانی پڑ جائے لاٹھی اٹھانی پڑ جائے مارنا پڑ جائے تو مار کر ہی صحیح ادب سکھاؤ شریعت سب سے پہلے مارنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے نرمی سے محبت سے جس میں اسلوب ہو سکتے مارے بغیر ایک دو چھڑی لگائے بغیر بات نہیں بنتی تو شریعت نے کہا جہاں چھڑی لگائے بغیر بات نہ بنے تو وہاں اپنی اولاد کو اپنی محبت دل میں ضرور رکھو ان کی تربیت کی خاطر جب سکھانے کے لیے اخلاق سکھانے کے لیے تو چھاپ چھڑی لگانے بھی پڑے تو لگاؤ اور کہا واقف ہم اللہ واقف ہم اللہ اور اپنی اولاد کو ہمیشہ سے اللہ کے تقوے کا درد دو اللہ سے چڑھاؤ اللہ کا خوف انہیں دلاؤ ان کے دلوں میں پیدا کرو جنت و جہنم کے, ان کے, سامنے کرو عذاب جہنم اللہ کے گرفت اور اللہ کی پکڑ اور قیامت کے دن کی کیوں کا تذکرہ اپنی اولاد کے سامنے کیا کرو اور قسم کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخلاق سادہ سیدھا مکانات میں رہتے تھے ایسے مکانات کے بارش ہو تو چھتیں ٹپکنے لگے ان کے مکانات ایسے تھے بارش ہو تو چھت دبکنے لگے پانی برسنے لگے اور ذرا سی ہوائیں چلیں ان کی چھتیں اڑ جائیں ایسے مکانات میں رہتے تھے لیکن ان کے گھروں میں جو اطمینان جو سکون اور جو راحت انہیں ملتی تھی اللہ کی قسم اس نعمت کا اور اس راحت کا قصور ہم نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ گھر کا ماحول دینی بنائے رکھے اور اپنے تمام فیملی پر دینی سے نظر رکھے کہ ان کے اندر کیا کمی ہے کیا کوچائی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا کہ تازہ بندا ہوا ہے بیوی کے ہاتھ میں دیکھا کہ تازہ بندا ہوا ہے دھاگا بندا ہوا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فورن کا یہ کیا ہی ہے یہ کیا باندھ رکھی ہو تم بیوی نے کہا کہ آنکھ میں تکلیف تھی آنکھ میں تکلیف تھی وہ جو ایک یہودی علاج کرتا ہے اس کے پاس گئی ہوئی تھی اور اس نے ایک آلہ دھاگا جب سے باندھا ہے میری تکلیف ختم ہو گئی میری اندروست ہو گئی عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے سے اس سے نکالا اس کو کاٹ دیا اور نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ آل ان شرف کہ عبداللہ اللہ بن مسعود کے گھر والوں کو شرکیہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد آپ نے کہا جانتی ہو جانتی ہو کہ تمہاری یہ تکلیف جو آپ نے تھی کیا ہے کہ اس کو تازہ باندھنے کے ساتھ ہی کم ہو گئی کہا یہ دراصل شیطان تمہاری آنکھ میں کچو دے رہا تھا شیطان تمہاری آنکھ میں کچو دے رہا تھا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اور جیسے ہی تم اس یہودی کے پاس چلی گئی شرشری مخالفت تم نے کر لی کالا داغا تم نے باندھ لیا تمہارا اس پر یقین ہو گیا تو شیطان نے کچو دینا بند کر دیا تو تمہاری تکلیف ختم ہو گئی اس لیے کہ گمراہ کرنا مقصد تو تم گمراہ ہو گئی دیکھو ہمارے اصلاح اپنے گھر والوں کے عسیدے پہ کتنی نظر رکھتے تھے کہ ان کے اندر کہیں کوئی عسیدے کی خرابی تو نہیں آ رہی ہے آج ہمارے ایسے کتنے گھرانے ہیں اور بارہ ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لڑکا شوہر موحد ہے دیندار ہے اور اس کے بچوں کے گلوں میں گلے میں تاویز ہے اس کے بچے کے ہاتھ میں جو کالا دھاگا بنا ہوا اور پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھر والی کا کام ہو سکتا آپ ذمے دار ہیں آپ سرپرست ہیں اور سرپرست ہونے کی نہ ہی ایسے ان معاملات میں اللہ تعالی نے آپ کی بیوی پر آپ کو قوامیت عطا کی ہے حاکمیت عطا کی ہے اور اس قوامیت کا سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں ہمارے اصلاح اپنے بچوں کی ایک ایک حرکت حرکت پہ کتنی نظر رکھتے تھے عبداللہ بن محفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول ہیں ایک ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا ان کا لڑکا دعا کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا اللہم انی القفر الجنہ بیٹا دعا کر رہا ہے اور دیکھو ذمہ دار باپ کسے کہتے ہیں ذمہ دار باپ سن رہا ہے کہ میرا بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے ہاں کیسے تھے ہمارے اللہ آج ہماری صورت حال ہے ہمارے بچے گاؤں سے جاتے ہیں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے کہاں گئے تھے ہمارے بچے ہماری لڑکیاں ایشاب رات دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ہمارے گھر آتی ہیں ہمیں توفیق نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے ہمارے اخلاق کتنی احتسابی نظر رکھتے تھے کیسے ذمہ دار تھے بچہ دعا کر رہا ہے دعا نہیں سمجھ ہے وہ غور کر رہے سن رہے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے عبداللہ بن مغل رضی اللہ نے کان لگایا بیٹا کہہ رہا تھا اللہم اصل اسئلک الب اب آئی امین الجن پر میں تجھ سے میں سے جنت کا سفید محل مانتا ہوں مجھے جنت میں محل دے وہ محل کیسا ہو سفید ہو اور وہ بھی آئی امین جنت میں بھی جو ہے دائیں جانب وہ رائٹ سائڈ ہو عبداللہ بن عبد بن مغر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فوراً روکا اور ٹوکا اور کہا یا بنایا صلی اللہ الجنہ جنا وہ کہا کہ بیٹے یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ سفید محل چاہیے جنت کے جانے جانب چاہیے کہا بیٹے اللہ سے جنت مانگو جانم سے پناہ طلب کرو بس ہے یہ سمحل وہ سفید ہو لال ہو جیسا بھی ہو وہ جنت کے دائیں جانب ملے بائیں جانب ملے جیسا بھی ہو جنت مانگو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو یہ بس ہے کہا کیوں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لہنفی امتی تو ہوئی وقت دعا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے جو دعا کے سلسلے میں سے کریں گے اور کے سلسلے میں سے کریں گے اور یہ دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں سفائی کے سلسلے میں تاکہ مبالک آمیدی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک انسان وضو کرتا ہے دس بار ہاتھ دھوتا ہے دس بار پیر دھوتا ہے تب پھر اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میرا پیر بھول گیا صاف ہو گیا تین بار سے زیادہ دھونا درست نہیں ہے اور ہم تین بار سے زیادہ دھوتے بھی کیا یہ بیماری ہے وہ کی بیماری ہے تاکہ صفائی کے حوالے سے بعض لوگ وہ سوچے کہ حد تک چلے جاتے ہیں اور لاکھ کتنا پانی بہالے انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم پاک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تاکہ صفائی کے سلسلے میں غلو کریں گے اور آپ نے کہا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دعا کے سلسلے میں ہنستے سجاوٹ کریں گے آج دیکھو آج ایسے نمونے دعا کے سلسلے میں ہنستے سجاوٹ ہونے کے نمونے آپ کو جا بن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی وہ اہمیت اجتماعی دعا کا وہ رواج جس سے فرض نماز کے بعد اذکار کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا جی ہاں اور پھر دعا ایک عبادت سے بڑھ کر ایک رسم کی شکل اختیار کر گئی دسترخوان پر بیٹھو تو اجتماعی دعا دسترخوان سے اٹھو تو دعا کوئی مسافر رخصت ہو رہا ہے تو سنائی دعا ہر جگہ دعا حقیقت میں عبادت سے بڑھ کر ایک رسم بن گئی ایک روایت بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے دعا عبادت ہے مانگنا چاہیے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن مانگنے کا بھی سلیفہ ہے مانگنے کا بھی طریقہ ہے قرآن نے کہا تک ان کا ضرور رہا خوبیاں نہب الم اللہ سے مانگو اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا ہوئے خوفیت اور آہستہ سے شکر اللہ اللہ محتدی اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دعا کے فوراً بعد انہب المعتی کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے قرآن بھی گویا یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا تو عبداللہ بن مغرف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لڑکا ایک ایسی دعا کر رہا تھا کہ جس میں بظاہر غلو تھا عبداللہ بن مغرف رضی اللہ عنہ نے فوراً روکا اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پہ کتنی گہری نظر ان کی, ان کی زبان سے کیا رکھا کے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے کیا کرتے تھے, تھے کہ اے ماری بیٹی لا کہا کہ بیٹی سونا نہ پہننا سونا نہ پہننا اس لیے کہ مجھے تمہارے سلسلے میں نعرے جہنم کا خوف ہے اگر سونا پہنو گی تو کیا مطلب کیا ابو ہرینا رضی اللہ عنہ سونا پہننے کو آرام سمجھتے تھے کیا سونا پہننے کو ناجائز سمجھے ہی نہیں, نہیں سونا پہننا جائز ہے شریعت میں اجازت ہی ہے عورت کو زیر و زینت اختیار کرنے کا حکم ہے ابو ہرینا رضی اللہ عنہ بھی سونا پہننے کے قائض ضرور ہیں اسے آلات سمجھتے ہیں لیکن زیورات کے حوالے سے سونے کے حوالے سے عموماً عورتیں جس فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں زیورات کی محبت بعض عورتوں کے دلوں میں اس طرح چھا جاتی ہے کہ زیورات جمعنا زیورات کو اکٹھا کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی بن جاتا ہے نہ نسکات نکالنے کے فکر اور اس سے بڑی بات یہ ہے کوئی بھی مناسبت ہو زیورات پہن کر بن سن کے جانا بن سور کے جانا تکبر کرنا لوگوں کے سامنے یا دوسری خواتین کے سامنے اظہار کرنا غریب خواتین کو جلانا خاندان کی دوسری عورتوں کو جلانا یہ مزاج یہ, یہ, یہ غریبوں کو جلانے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے یہ مال کی محبت تمہارے دل سے کہیں غالب نہ آ جائے کہ تم زکات نہ دے سکو اس وجہ سے بیٹی میری نصیحت تو یہ ہے کہ پہلو مجھے تمہارے سلسلے میں نعرے جہنم کا خوف ہے اللہ بکبت یہ وہ ماں باپ ہے اللہ کے قسم اس کو کہتے ہیں ماں باپ ذمہ دار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ اپنی اولاد کی آخرت پہ نظر رکھتے ہو ذمہ دار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرتے ہو جو والدین اپنی اولاد کی دنیا کی فکر فکر کرتے ہوں لاکھوں کی دولت کروڑوں کی دولت چھوڑ کے جا رہے ہوں دنیا میں اچھا بزنس سیٹ کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے اچھا رشتہ کہیں آنا خاندان میں لگا دیا ہو اور خوش ہو جائیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اللہ کی پسند کوئی والد کوئی والدین کوئی سرپرست اپنی ذمہ داری سے اس وقت تک صبح بیش نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی اولاد کو توحید کا درس نہ پڑائیں اتواعت سنت کا درس نہ پڑائے صحیح عتیل ہے کہ نہ دے نمازی نہ بنائے اخلاق نہ سکھائے سچائی نہ سکھائے امارت اور زیارت نہ سکھائے تب تک والدین اپنی ذمہ داری سے سبق نہیں ہو سکتے ہمارے اخلاق ایسے تھے ان کے تعلقات کی ساری بنیاد دین اپنی فیملی ممبرس ان کے جو فیملی سے جو تعلقات ہوتے تھے تعلقات کی بنیاد دین دین کی بنیاد سے تعلقات رکھتے تھے جو بچہ جتنا زیادہ دیندار اسے چاہنا جو بچہ جتنا زیادہ علم والا اسے چاہنا جو بچہ کی دعوت سنت کا جتنا زیادہ حافظ اسے چاہنا اور جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے اس کو ڈانٹنا اس سے غصہ کرنا اور اس پر احتسابی نظر رکھنا ہمارے اخلاق کا منگوتا کھیل رہا ہے. کنکری پھینکنا کنکڑی مارنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہا کہ بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکڑیوں سے کھیلنے سے منع کیا اس لیے نہ یہ کنکری کسی ہمارے دشمن کو کسی کافر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کسی جانور کو شکار بھی ہوتا ہے کوئی مکئی تو کو مخصور ہونا چاہیے کھیلنے کا نہ کسی کافر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ ہی شکار ہوتا ہے الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کا دان ٹوٹ جائے اس سے ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے کھیلنے سے منع کیا نہ کھیلا کو حدیث سنا سمجھا دیا اس کے بعد پھر دوبارہ عبداللہ بن محفل رضی اللہ عنہ نے اپنے اسی رشتے دار بچے کو پھر تمکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا اتنا غصہ کیا اتنا غصہ کیا کہا میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں میں تمہیں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کے حوالے سے نصیحت رہا ہوں اور تمہاری یہ سرکشی کہ تم جو اس پر مصر ہو اللہ کے قسم میں تم سے بولوں گا نہیں بات چھوڑ دی گفتگو کو چھوڑ دی یہ ہمارے خلاف تھے جو حقیقت میں اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرتے تھے اور ان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتے تھے کہ کہاں وہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں اور اولاد کوئی کارنامہ انجام دے دے کوئی اچھا کارنامہ انجام دے دے علمی میدان میں عالمی میدان میں خوش ہو جاتے مشہور حریض بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رسم اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی آج صلی اللہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے. ہے. ہے کہ درخت ایسا ہے سارے ہم سوچنے لگے ہم سب جو چلے گئے ہماری فکر ہماری سوچ جنگل چلی گئی ہم سوچنے لگے وہ جنگل کا کون سا درخت ہوگا جس کی مثال مومن کسی ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ درخت کوئی دوسرا زیادہ دور نہیں صبح شام تمہاری نظروں کے سامنے رہتا ہے کھجور کا درخت آپ نے کہا کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے کیا مطلب مثال کس نہ تجریح کس نا دی جا ہے کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ کھجور کا درخت اس کا ہر حصہ انسانوں کے حق میں نفش ہوتا ہے اس کا ہر حصہ صرف اس کا پھل ہی نہیں اس کا پھل بھی اس کا تنا بھی اس کی جڑیں بھی اس کے پتے بھی اس کی ٹہلیاں بھی اس کی شاخیں بھی اس کا ذرہ ذرہ انسانوں کے حق میں نفا بخش ہے انسان اس کی ہر چیز انسانوں کے کام میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا وجود بھی زندگی اس میں اسی طرح لوگوں کے حق میں نفا بخش ہوتا ہے مومن میں جس طرح کھجور کا درخت انسانوں کے حق میں نفا بخش ہوتا ہے اس مامن میں انسانوں کے حق اسی طرح دیا. مجلس تو رسول اللہ مجھے معلوم تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے بتایا نہیں اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے کیا ہی اچھا ہوتا اگر بتا دیو میرے لیے کتنے احساس کی بات ہوتی میرے لیے کتنی سعادت مندی کی بات ہوتی میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبی کے ایک ایسے سوال کا جواب دیا جس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا بیٹے کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم کہ ہوتے یہ تو کوئی ہمارے اخلاف ہیں کہ علم کی کوئی بات دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پوچھا گیا ایک سوال جب اس کا جواب ان کی اولاد کو معلوم ہے خوش ہو جا رہے خرم ہو رہے شاد ہو شاد ہو رہے کہ میرے بیٹے کو ایک ایسے سوال کا جواب معلوم ہے جو سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے ہماری اولاد پرانی مجید کی صورتیں یاد کرتی ہے حدیث رسول یاد کرتی ہے کوئی حدیث اولاد کی زبانی سنتے ہیں بیان کا خطبے کا کوئی جملہ اولاد ہوئے تو ہے. اولاد کی زبانی سنتے ہیں کوئی بھی دین کے حوالے سے کوئی اچھی بات سن لیں خوش ہو جانا چاہیے اس کے بقابرے میں آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں میں نہیں کہتا سخ بات اکثر بھی نہیں کہتا میں کہ اپنی اولاد کی زبانی فلمی گانے سن کے بہت خوش ہوتے ہیں اپنے مثالی, مثالی بنتا ہے ایمان سے گھر مثالی بنتا ہے نماز سے گھر مثالی بنتا ہے عقیدت تو کے تو سنت سے گھر مثالی بنتا ہے اخلاق سے گھر مثالی بنتا ہے جیانت و امانت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب زندگی کامیاب زندگی کامیاب شخص کون ہے آپ لسن فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہے وہ گھرانہ مثالی گھرانہ ہے اور وہ شخص بڑا نیک شخص ہے وہ شخص بڑا سعادت مند ہے جس کو زندگی میں چار چیزیں مل جائیں آپ نے فرمایا جس کو زندگی میں چار چیزیں مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے کیا چار چیزیں آپ نے فرمایا من سعادت الماء آپ نے کہا کہ آدمی کی خوشبختی اور سعادت مندی کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کو چار چیزیں مل جائیں پہلی چیز کہا المسکن المسکنواسیہ المسکن الواس جا. پہلی چیز ہے آدمی کے پاس اس کا اپنا ذاتی گھر ہو خاص گھر ہو اور کشادوں کے المسکن الواس جا. جس کو زندگی میں اپنا خاص گھر نصیب ہو جائے اور اس تعلیم کی اہمیت آج ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینہ آتے ہی کتنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے اسی لیے اللہ کی بھی فرمان ہے خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اس کا اپنا خاص گھر نصیب ہو جائے اور خاص گھر بھی کیسا اللہ کیا کش ہو کشادہ اس معنی میں کہ گھر میں ہمارے جتنے بیوی بچے ہماری جتنی فیملی ہے وہ آرام سے رہ سکتی ہو مہمان اگر آئے مہمان بھی آرام سے رہ سکتا ہو اس قدر گنجائش ہو خوش بخت ہے وہ شخص جس کو پہلی چیز کشادہ گھر مل جائے پھر آپ نے فرمایا وہ لہت اصہ لحاظ وہ لہت گھر کے ساتھ ساتھ نیک بیوی جس کو مل جائے نیک بیوی جس کو مل جائے دیندار بیوی جس کو مل جائے نرم مزاج بیوی جس کو مل جائے اخلاق والی بیوی جس کو مل جائے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی کی سعادت مندی کیا لیا اور کیا سنگ کہنے کو تو گھر بہت آریشان ہو اور بیوی بی جو ہے زبان دراز ہو بے نمازی ہو بے دین ہو صبح شام گھر میں کنٹے پہنچاتے ہو ایسا گھر گھر بھی کہتا وہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اور وہ گھر جان بن جاتا ہے جس گھر کی بیوی بی ٹھیک بی نہ ہو جس گھر کی عورت ٹھیک نہ ہو اسی نے کہا آدمی کی شہادت مندی کی علامت کشادہ گھر ہو اور کشادہ گھر کے ساتھ نیک بیوی ہو آپ نے فرمایا خیر رو مچا دنیا المرات اتہ خیر خی رو دنیا المرات اورتسا انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں کو برتتا ہے انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے نیک خاتون ہے پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز تیسری چیز آدمی کی خوشبختی اور شہادت مندی کی علامت ہے کے بعد الجار الصالح گھر بھی, اچھا ہے. گھر والی بھی اچھی ہے پڑوسی بھی اچھا ہو الجا اور اسال ہے کہ آدمی کو پر اچھا پڑوسی مل جائے اللہ کی قسم یہ کتنی اہم چیز ہے آپ اندازہ کرو جس کا پڑوسی اچھا نہیں جن کا پڑوسی اچھا نہیں ہو تو کر سکتے ہیں کہ اگر پڑوسی اچھا نہ ہو تو زندگی میں کتنی الجھنے ہوتی ہیں کتنے ٹینشن آتے ہیں اور بات بات کو کیسے مسئلہ بنایا جاتا ہے ہم اپنی جگہ دیندار ہو ہم اپنی جگہ گانا سننے کو آرام سمجھتے ہو اور ہمارا پڑوسی ہو پوری طرح پورے آواز رکھ کے گانے ڈال دیتا ہوں ہاں؟ اور اگر ہم کچھ کہنے جائیں ہم سے الجتا ہو اس پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کی خوشبختی کی علامت ہے کہ اس کو نیک بیلی کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی افسا مل جائے ابھی زبان الزار کب لداخ الزار کب لداخ ابھی زبان کبھی بھی گھر خریدنا ہو تو گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھو پہلے پڑوس کو دیکھو اس کے بعد زمین طے کرو گھر کا گھر کا خریدنا طے کرو ابو حمزہ سکھ کری رحمت اللہ علیہ ابو حمزہ سکھ بہت بڑے محجود گزرے ہیں دوسری صدی ہجری کے عظیم محدثین میں کیا آتے ابو حمزہ سکھ کری رحمت اللہ یا کہ نہیں یہ عظیم محدث ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث نے ان کو اپنی ذات میں تنہا امت کرار دیا تھا کہ ابو وہ حمزہ سکھ جمع ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیے عظیم محدث ابو حمزہ تابعین یا سوار تعبین یا سب تعبین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اب سکھری سکر اربی زبان میں کسی کتنے شکر کو بولتے ہیں عربی زبان میں اس شکر کو ہوتے ہیں ان کا ان کی نسبت تھی سکھری شکر والے آپ کو معلوم ہے یہ نسبت ان کو کیوں دی گئی ہاں امام زبی رحمۃ اللہ علی لکھتے ہیں زبان اتنی میٹھی تھی زبان اتنی میٹھی تھی لوگوں سے جب بات کرتے تھے گفتگو کرتے تھے تو زبان سے گویا الفاظ نہیں شکر شر رہی ہو جیسے ہاں اتنی اچھی گفتگو اتنی میٹھی گفتگو کرتے تھے ان کی میٹھی گفتگو کی وجہ سے لگو دیا گیا وہ شکر والے ایسے کہ ان کی می... گفتگو, گفتگو. اب ہمز... بڑے, بڑے, بڑے, بڑے اللہ والے اب ہم کے پڑوسی نے اپنا مکان بیچا ابو ہم کے پڑوسی نے اپنا مکان بیچا اور مکان کی قیمت فرخت کہا چار ہزار برہم کہا مکان خریدنے والے نے کہا کہ قیمت تم بہت کہہ رہو گھر کی قیمت تم بہت کہہ رہا ہو یہ گھر تو جو ہے دو ہزار بھی رام کا ہے اس نے کہا سچ کہہ رو گھر کی قیمت تو میں دو ہزار ہی لے رہا باقی دو ہزار میں جو تم کو ابو حمزہ جیسا پڑوسی جو دے رہا ہوں اس کی قیمت لے رہا ہوں لحاظ تو بھائی وہ بہت اہم ہوتا ہے اسی لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی خوشبرتی اور سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے اس کو خوشادہ گھر مل جائے نیک بیوی مل جائے اچھا تلاشی مل جائے اور چوتھی چیز آپ نے کہا ولمر قبول ولمر قبول آدمی کی اپنے پاس اس کی اپنی خاص سواری بھی ہو اللہ اکبر آج ان چیزوں کی کتنی ہم نے غور کرو آدمی کے پاس اس کی اپنی آرام دہ اور آرام دہ سواری ہو عمدہ سواری ہو آدمی کے پاس آج ہم بسوں میں چڑھتے ہیں گانے لگا دیتا ہے بسوں میں چڑھتے ہیں اور فلم لگا دیتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ نبی کریم صلی اللہ علام کی حادی خصوصاً ہماری خواتین مول خواتین پردرشیل خواتین باغرت خواتین کبھی بس میں چڑھ گئی اور بس فل تھی اور اجنبی مردوں کے تھگے جو خاتی ہیں ایسی صورتحال میں آپ نے کسی بھی ایسی جگہ اس حدیث کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے آدمی کی سہدت مندی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ اس کو جو اس کی اپنی سواری نصیب ہو جائے اور عمدہ سواری تو بھائیوں آپ نے دیکھا ان نصوص کی روشنی میں کہ سچا گھرانہ مثالی گھرانہ مومن گھرانہ وہ ہے جس گھر کے افراد کے درمیان دینی شور پایا جاتا ہو دین ہو اور گھر کا سرپرس والدین اپنی اولاد سے احتسابی نظر رکھتے اللہ کے ربی صلی اللہ نے فرمایا اللہ کلر وہ کل رکم مسود نام برآں تھی لوگوں سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے وہ مسئول نکم مسول اور کل اور کے میدان میں مجھ سے صرف میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے صرف آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ مجھ سے میری پوری ضروریت کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ آپ سے آب کی پوری کے بارے میں سوال ہوگا کہ خود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے بچوں کی اصلاح کہاں تک کی ہے یہ سوال ضرور ہوگا اور جب تک ہم ان دونوں سوالات میں کامیاب نہیں ہوں گے کامیاب جواب نہیں لے گے نہ جاتی پاسک آج گھر میں ٹیلی ویژن لا کے رکھ دیا یہ بھی لا کے رکھ ٹھیک ہے کہ میں اپنی جگہ اس کا صحیح استعمال کرتا رہوں گا آپ اپنی جگہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہوں گے دینی پروگرام دیکھتے ہوں گے لیکن کیا ضمانت کے گھر کے افراد اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں بلکہ بہت سارے دیندار گھرانوں میں ذمہ دار اور دیندار باپ کے سامنے اولاد ایسے ویسے پروگرام لائبری پروگرام دیکھتی ہے باپ ہم سے اور آج بے حیائی کی انتہا امتحاد یہ ہے ایک ماں ایک ماں اپنے نوجوان بچے کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ کے فیشن دیکھا کرتی ہے ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ کمروں میں بیٹھ کر گندے پروگرام دیکھا کرتا ہے یاد رکھنا پہلا کل حکم رہا ان میں خل نکم نسولوں ڈرائی اس دنیا سے رخصت ہو اور گھر میں ٹیلی ویژن شو سے رقصت ہو اور ہمارے گھر میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہو کل <سؤال> اللہ کے پاس سلسلے اس سلسلے میں ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس لیے بھائیوں اپنے بچوں خود اپنی زندگی سدھاریں اپنے فیملی ممبر کی اپنے تمام بچوں پر احتسابی نظر رکھیں ہم کی تربیت کرنے کی کوشش کرے کبھی ہم اپنی ذمہ داری سے ہم خوش فہمی میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں مگر حیدر کے میدان میں بڑی اور بڑی مشکل ہے دعا رکھے پرنے والوں کو سننے والوں کو تو پی قدا فرمائے کہ ہم خود نیک بنے سالے بنے مدتی بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو پی قدا اپنی بیویوں اپنے بچوں اپنی ونکر ونکر و کی فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ و لنا و